مغربی اقوام دوست اقوام نزول قرآن کے زمانے میں انسانی تاریخ جس مرحلے میں تھی اس کے لحاظ سے اہل ایمان کو یہ فارمولا بتایا گیا کہ اگر کوئی بظاہر تم کو دشمن نظر آئے تو اس کے ساتھ تم رد عمل کا سلوک نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ طرفہ طور پر حسن سلوک کا طریقہ اختیار کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا باخاوالہ صورت فصلت آیت چونتیس مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حسن سلوک کا یہ طریقہ ایک وقتی تدبیر کا طریقہ تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے تاریخ میں ایسا عمل یعنی پروسیس جاری کیا جس کے نتیجے میں دنیا ایک نئے دور یعنی ایج میں داخل ہو گئی جبکہ کہ قوم خود حالات کے تقاضے کے تحت عملا اسلام کی معیت یعنی سپورٹر بن گئیں یہ انسانی تاریخ میں ایک انوکھا انقلاب تھا اس انقلاب کی پیش پیشگی خبر پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو دے دی تھی یہ روایت حدیث کی اکثر کتابوں میں آئی ہے صحیح البخاری کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ لید حاضر دینو حاضر دین بررج فاجر صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار باسد یعنی اللہ ضرور اس دین کی مدد فاجر انسان کے ذریعے کرے گا یہاں غالباً فاجر کا لفظ اپنے لغوی معنی میں نہیں ہے بلکہ فاجر انسان کا مطلب ہے سکولر انسان غیر مسلم اقوام کے ذریعے اسلام کی تائید کی پیشن گوئی سب سے زیادہ مغربی اقوام پر صادق آتی ہے مغربی اقوام نے غیر معمولی کوشش کے ذریعے جو مادی تہذیب برپا کی وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے پوری طرح معیت اسلام تہذیب ہے مغربی اقوام کا معیت اسلام ہونا عملاً ایک واقعہ بن چکا ہے اب ضرورت صرف یہ ہے کہ مسلمان اس امکان کو جانیں اور اس کو اویل کریں اللہ کا اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمثیل کے ذریعے حقیقتوں کو واضح کرتا ہے بحوالہ صورت البقرہ آیت 26 چنانچہ اس معاملے میں اللہ نے ایک تاریخی مثال کے ذریعے اہل ایمان کو بتایا کہ کس طرح مخالف قوم کو موافق قوم بنایا جا سکتا ہے یہ مثال جاپان کی ہے جو کہ بیسویں صدی میں پیش آئی اب مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ وہ جاپان کی سیکولر مثال کو اسلامائز کریں اور اس کو اپنے حالات پر منتبق کریں دوسری عالمی جنگ انیس سو انچالیس سے انیس سو پینتالیس تک سے پہلے جاپان میں امریکو فوبیا کا غلبہ تھا جاپانی قوم بطور خود امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتی تھی جاپان کا امریکو فوبیا اتنا بڑھا کہ غالباً تاریخ میں پہلی بار جاپانی نوجوانوں نے امریکہ کے خلاف خود بمباری کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے انیس سو اکتالیس میں امریکہ کے بحری اڈا پرل ہاربر کو خود کش بمباری کے ذریعے تباہ کر دیا اس کے بعد امریکہ میں انتقامی جذبہ بھڑکا انہوں نے انیس سو میں جاپان کے دو شہروں یعنی ہیروسیما ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے یہ اتنا شدید حملہ تھا کہ اس کے بعد جاپان کے لیے لڑائی کا آپشن باقی نہ رہا تاہم مختلف اسباب کے تحت جاپانی قوم نے اپنے آپ کو منفی رد عمل سے بچایا انہوں نے غیر جانب دارانہ انداز میں سوچا تو وہ اس, در... اس دریافت تک پہنچے کہ امریکہ نہ کسی دشمن... نہ کسی کا دشمن ہے نہ کسی کا دوست امریکہ کا فارمولا صرف ایک ہے اور وہ اس کا سیلف انٹرسٹ چنانچہ امریکہ میں کہا جاتا ہے دا دا بزنس امریکہ از بزنس چنانچہ جاپان نے یہ فیصلہ کیا جاپان نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کو اپنا دوست ملک بنا لیں تو امریکہ بھی ہمیں اپنا دوست ملک بنا لے گا اس کے بعد جاپان نے یو ٹرن لیا انہوں نے امریکہ سے نزا کی پالسی کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا اس پالیسی نے جاپان کو یہ موقع دیا کہ وہ امریکہ کے سپورٹ سے اپنی قوم ترقی کا سفر نہایت تیزی کے ساتھ جاری کر سکے یہ پالیسی کامیاب رہی یہاں تک کہ پچیس سال بعد جاپان دنیا کے نقشے پر ایک نئی طاقت بن کر ابھرا یہاں تک کہ وہ اقتصادی سپر پاور اکنامک سپر پاور کے درجے تک پہنچ گیا یہ تاریخی ظاہرہ یعنی ہسٹوریکل فینامنا اہل اسلام کی رہنمائی کے لیے ابھرا ہے اب مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے ویسٹوفوبیا کے ذہن کو مکمل طور پر ختم کر دیں وہ دل سے مغرب یعنی ویسٹ کو اپنا دوست قرار دیں اگر اگر مسلمان ایسا کر سکیں تو بہت جلد دنیا یہ واقعہ دیکھے گی کہ مسلمان دیگر اقوام کی تائید سے دنیا کے نقشے پر ایک نئی قوم بن کر ابھری ہے جنگجو قوم نہیں بلکہ پرامن پیسفل قوم کی حیثیت سے پھر وہ واقعہ عالمی سطح پر پیش آئے گا جس کا انسانی تاریخ کو لمبی مدت سے انتظار ہے یعنی وہ واقعہ جس کی پیشن گوئی ساتویں صدی کے اول میں قرآن میں ان الفاظ میں کی گئی تھی تبارک الزی نزل الفرقان الدی لی یقون العالمین نذیرہ صورت نمبر پچیس آیت ایک یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو